امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغ میں حسن معاشرت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں